ولو ان آمن اور اگر یہ لوگ ایمان لے آتے دیکھا آپ نے یہ جو قرآن نے کہا کہ ایمان لے آتے تو مراد ہوا کہ جادو کو چھوڑ دیتے ایمان لے آتے تو جادو کفر ہوا اسی لیے تو ایمان کا لفظ لائے ہیں یہ دلالت ہے اسی لیے مفسرین کہتے ہیں اس خاص طور پر راضی نے یہاں بہت اچھی بات لکھی رازی کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ یہ دلالت ہے اس بات پر کہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے تو ایمان کیوں نہیں ہے جادو کرتے رہے بولو اللہ کاش کے اگر یہ ایمان لے آتے وہ اور ڈرتے اللہ سے من ل مسوبت المن اللہ کے ہاں سے ثواب پاتے خیر اللہ کے ہاں سے بہت کچھ یہ پاتے لو کانو یا اے کاش کے یہ لوگ جان لیتے یعنی اللہ کے ہاں جو کچھ ہے وہ کہیں زیادہ بڑی چیز ہے بنسبت اس چیز کے جادو کے ذریعے جو حاصل کرتے ہیں مال کماتے ہیں پیسہ کماتے ٹھیک ہے سر یہ بات سمجھ میں آ گئی اب باقی باتیں بعد میں تھوڑی دیر ٹھہر گئی باتیں باقی رہ گئیں ایک تو یہ ہے کہ جادو کا توڑ کس ذریعے سے کیا جائے اور ایک چیز یہ ہے کہ اس سلسلے میں ایک قصہ بہت سے لوگوں نے لکھا ہے کہ ہاروت اور ماروت جو تھے یہ دو فرشتے تھے اور یہ دونوں فرشتے انسانوں کی صورت میں آئے اور زہرہ جو ستارہ ہے اس نے انہیں آ کے ورغل آیا اور پھر انہوں نے شرک کیا پھر انہوں نے ایک آدمی کو قتل کر دیا یہ سنا ہے قصہ نہیں سنا اچھا پھر اس کے بعد اس میں آزم زہرہ ستارے نے ان سے سیکھ لیا اور اس میں آزم پڑھ کے زہرہ ستارہ چلا گیا آسمان پہ اور ہاروت اور ماروت کو یہ سزا ملی کہ انہیں الٹا لٹکا دیا چاہے بابل میں بابل کے کنویں میں اور دنیا بھر میں جتنا بھی دھواں ہے یہ اس کنویں میں چلا جاتا ہے اور وہ اس دھویں کی وجہ سے انہیں عذاب ہو رہا ہے یہ قصہ ہے نہیں سنا اچھا چلو اچھا ہوگا یہ سب جھوٹ ہے کوئی ایک چیز بھی اس میں سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے تابعین سے کسی سے بھی روایت ایسی نہیں ملتی اور محققین نے اس کا شدت سے رد کیا ہے یہ اس لیے آپ کو بتا رہے ہیں کہ بعض مفسرین نے اس قصے کو ایسی ہی نقل بھی کر دیا ہے تو آدمی جب تفسیر پڑتا ہے اور اس قصے کو پڑھتا ہے تو وہ حیران بھی ہوتا ہے اور بعض جو بہت ہی سادہ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں یہ سچ بھی ہے حالانکہ یہ سب جھوٹ ہے شاہ ابد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اصل جو قرآن پاک کا ترجمہ اور یہ چیزیں تھیں اس میں حاشیے پہ حضرت نے یہ قصہ نہیں لکھا بعد کے کسی دور میں کسی آدمی نے ان کے قرآن پاک کے حاشیے پہ بھی یہ قصہ لکھ دیا ہے تو اب جو پڑتا ہے کہ القادر صاحب رحمت اللہ نے قصہ لکھا ہے وہ کہتا ہے واقعی ہوا ہوگا ایسے کیونکہ حضرت کا نام سن کے کون رد کرنے کی ہمت کرے مگر ایسا جھوٹ ہے کہ محققین نے ہر زمانے میں اس کی تردید کی ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے بڑی سختی سے اس کا رد کیا ہے اور کرتبی امام ام ام رازی نے تفسیر کبیر میں اس کے لیے لکھا ہے کہ فاصد تن غیر مقبولہ کہ یہ روایت بالکل فاسد ہے بالکل جھوٹ ہے اور کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے اور کرتبی کہتے ہیں کہ یہ سب چیزیں جھوٹ ہیں اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ نما کا جو نام لیتے ہیں لوگ کہ انہوں نے قرآن کی عسائد کی کہ تشریح کی یہ بھی جھوٹ ہے کوئی چیز عبداللہ ابن عمر رضی اللہ نما سے ثابت نہیں ہے اور ابو حیان اندلسی نے بھی اسی چیز کو نقل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں سب جھوٹ ہے اور ایسے قصوں کا کوئی اعتبار نہیں روح المعانی جو متاثرین میں اچھی تفسیر ہے اور تیرہویں صدی میں لکھی گئی خلافت عثمانیہ کے دور میں انہوں نے تو اس پر لکھا ہے کہ شا... نص شہاب العراقی اور شہاب عراقی رحمت اللہ علیہ جو تھے انہوں نے اس بات کو نقل کیا کہ جو کوئی بھی ہاروت اور ماروت کے متعلق یہ اعتقاد رکھے کہ اللہ ملکان کے وہ دو فرشتے تھے اور پھر انہیں عذاب دیا جا رہا ہے ان کی گناہ کی وجہ سے اور زہرہ ستارے کے ساتھ جو کچھ ہوا فہوا کافرم بلہ ہلاسیم تو وہ اللہ تعالی کا کفر کرتا ہے یہ لکھا ہے صاحب رلمانی نے اور بہت صحیح اور شدید فتویٰ انہوں نے لی دیا ہے وہ پورے بغداد کے کیا عراق کے مفتی تھے اپنے زمانے کے انہوں نے تفسیر لکھی ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ اس سے کئی آیات کا انکار لازمات ہے یہ فرشتے تھے اور اللہ نے کہا ہے کہ فرشتے وہی کام کرتے ہیں جس کا ہم نے انہیں حکم دیا تو وہ بیٹھ کے ایسے کام کرنے لگے کہ زورہ ستارہ آ گیا آسمان سے اور یہ ہو گیا اور وہ کیا علی عزب کوئی ایسی چیز نہیں تھی اور اسی لیے سید انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہمارے اساتذہ نے پڑھا تھا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جن سے ہم نے تفسیر پڑھی موا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ڈابھیل میں حدیث پڑھی تھی حضرت انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے گجرات میں اور حدیث میں جو ہمارے استاد تھے محمد عبد القدیر صاحب رحمت اللہ علیہ جن سے پہلی مرتبہ ہم نے بخاری اور ترمزی پڑھی وہ بھی حضرت کے شاگرد تھے اور وہ دونوں ہی کہتے تھے کہ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ شاہ القادر صاحب رحمت اللہ نے ایسی باتیں نہیں لکھی بعد میں کسی نے اسی چیز کا اضافہ کر دیا یہ بہت ہوتا رہا ہے کہ یہ کتابوں کے ساتھ ایسے ہوا ہے فارسی کا جو ترجمہ قرآن پاک کا سعودی کے نام سے ملتا ہے عبدالحق حقانی تھے دلی میں انہوں نے ایک جگہ لکھا کہ میرے سامنے دلی میں یہ فارسی کا ترجمہ کسی اور کا تھا اور پریس کا جو مالک تھا اس نے شیخ سادی کا نام میرے سامنے لکھ دیا تاکہ سادی کے نام سے یہ زیادہ بکے گا پیسوں میں زیادہ کمائی ہو جائے گی زیادہ چیزیں آجائیں بہت سی چیزیں ایسی اسی لیے شاہ ابد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ کا وہ ترجمہ جو حضرت نے خود کیا تھا وہ اگر کہیں نسخہ مل جائے بہت قدیم بارہ سو پانچ کا تو اس میں یہ چیزیں دیکھنی چاہیے حضرت نے ایسی چیزیں نہیں لکھی ہم نے جتنے بھی حضرت کے ترجمے دیکھے آخری چیز جو ملی ہمیں وہ شاہق صاحب رحمتہ اللہ جن کا ذکر کر رہے تھے ان کے مدرسے میں بیٹھ کے لکھا گیا تھا اور وہ مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ نے اپنے لیے لکھوایا تھا وہاں بھی ایسے قصے نہیں یہ بعد کے لوگوں نے اس میں اضافہ کیا تو اس لیے ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جھوٹ ہے جو بعض مفسرین نے غلطی سے نقل کر دیا ہے ایسی باتوں کا کوئی اعتبار کرنا بھی نہیں چاہیے اور انہیں پڑھنا بھی نہیں چاہیے اور ان کو پھیلانا بھی نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک جادو کے توڑ کا تعلق ہے کہ جادو کو توڑا کیسے جاتا ہے تو سب سے اچھی چیزیں وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرما دی دعائیں ہیں حدیث میں آئی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے معراج میں تو ایک شیطان نے جن نے آپ پہ حملہ کیا اور جبری امین نے کہا کہ میں آپ کو وہ دعا بتاؤں جس کی وجہ سے آپ اس کے اثر سے محفوظ رہ سکیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بتاؤ تو جبی امین نے آضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دعا کی تلقین کی یہ عمل اليوم واللائلہ ایک کتاب ہے امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے اور ان کے شاگرد ابن سنی نے لکھی ہے اس میں ہے وہاں دیکھ لینی چاہیے اس دعا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کے متعلق یہ ارشاد فرمایا کہ خوف سے بچنے کے لیے ان چیزوں کو پڑھنا چاہیے ان چیزوں سے حفاظت رہتی ہے آخری چاروں کل جو ہیں ان کو پڑھنا چاہیے اس سے حفاظت رہتی ہے اور ایک اور چیز جو ہے تو بڑی طویل مگر یہ کہ عمر بھر کے کرنے کے کام ہیں وہ یہ کہ جو آدمی بھی حلال کا رزق کھاتا رہتا ہے اور جھوٹ نہیں بولتا یہ دو کام جو بھی کرتا رہے گا اس کی زبان میں ایسی تاثیر آ جاتی کہ جنات شیاتی اس سے گھبراتے ہیں اور اس کے قریب نہیں آتے تکلیف دینے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو وہ پلٹ جاتے ہیں سچائی کی اتنی طاقت ہوتی ہے اور حلال کرز کھاتا رہے اور سچ بولتا رہے تو اس کے تھوڑے بڑھے میں بھی اللہ بہت برکت دے دیتا ہے تھوڑا سا خدا کو یاد کرتا ہے تو بھی بڑی برکت ہو جاتی ہے تو یہ کام کرنے چاہیے اور اسی طرح آئیتل کرسی جو ہے اس کو پڑھنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے تھے اس کو پڑھنا رات کو سونے سے پہلے بھی اسے پڑھ لینا چاہیے اسی طرح صبح شام ان چیزوں کو پڑھنا چاہیے یہ جو چاروں کل ہیں سونے سے پہلے انہیں پڑھ لینا چاہیے اس سے بھی حفاظت ہو جاتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد بھی انہیں پڑھا کرتے تھے چاروں کل جو ہیں جو کل کل اللہ اور کل, کل یا پھر سے لے کے اور قل اعوذ برب الناس تک یہ چاروں کل جو ہیں یہ بھی سونے سے پہلے پڑھ لینے چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین بھی فرمائی ہے اسی طرح سورہ عال عمران کا جو آخری رکوع ہے اس سورہ عال عمران کے آخری رکوع کو رات کو پڑھنا چاہیے آخری حصے میں کبھی کبھی ہوتا ہے آدمی کی آنکھ کھل جاتی ہے تو سورہ آل عمران کا آخری رکو پڑنے سے اس سے بھی جادو سے حفاظت ہو جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو سورہ آل عمران کا آخری رکو پڑھتے تھے ان فی خلق اسلام آواتی وَلا وقت اللہ یہاں سے لے کے اور سورت کے آخر تک سورہ بقرہ کا آخری رکو یہ بتایا ہے میں نے سورہ بقرہ جو ہے اس کا بھی آخری رکوع رات کو سونے سے پہلے پڑھ لینا چاہیے سورہ آل عمران کا رکوع تو صبح صادق سے پہلے آدمی اٹھے نفل پڑھے نماز پڑھے بہت ہی اچھا ہے نہ پڑھ سکے لیٹے لیٹے ہی سورہ آل عمران کا آخری رکوع پڑھ لے اور سورہ بقرہ کا آخری دو آیات جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ بتلائی تھی اور آپ نے فرمایا رات سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی یہ دو آخری آیات پڑھ لو تو آپ نے کفت آ ساری رات تمہاری حفاظت کے لئے کافی اور بعض محدثین نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ ساری رات کی عبادت کے لئے کافی ہیں کہ تمہارا نام عبادت گزاروں میں ہی لکھا جائے گا رات کو ان دو آیات کو پڑھ لو سورہ بقرہ کی آخری دو آیات اور آل عمران اس کا آخری رکو وہ رات کو تہجد کے وقت میں صبح صادق سے پہلے یہ پڑھ لینا چاہیے اسی طرح سورہ یاسین جو ہے اس کو بھی روزانہ اگر کوئی آدمی پڑھتا رہے تو جادو کے اثرات اس پہ کم ہو جاتے ہیں اثر نہیں ہوتا اصل تو اللہ کی تقدیر ہے جب وہ غالب آ جائے تو پھر کوئی بھی چیز اس کے سامنے نہیں ٹھہرتی مگر اپنی طرف سے جو چیزیں احتیاط کے طور پر کی جا سکتی ہیں وہ چیزیں یہ کہ انسان ان چیزوں کو پڑھتا رہے تو احتیاط ہوتی رہتی ہے اور آدمی ان چیزوں سے اپنی اپنی حفاظت خود بھی کر سکتا ہے پھر کوئی ضرورت پیش نہیں آتی خام خواہ عاملوں کے پیچھے دوڑنے بھاگنے کی اور ان چیزوں کی کیونکہ عامل جو اتنے علم والے تھے اب ہمارے دور میں بہت کم نہ ہونے کے برابر رہ گئے بس اکثر وہی ہیں جو پیسہ کمانے کا چکر ہوتا ہے اور لوگ جا کے خام خواہ اپنا پیسہ بھی برباد کرتے ہیں وقت بھی برباد کرتے ہیں تو ان چند ایک چیزوں کو معمول بنا لینا چاہیے کتنا وقت لگ جاتا ہوگا پندرہ منٹ لگ جاتے ہوں گے بیس منٹ لگ جاتے ہوں گے سورہ یاسین کو روز پڑھتا رہے گا تو کیا دو تین منٹ میں پڑھ لے گا اسی طرح آخری رکو اس کو تو ایک ایک منٹ بھی نہیں لگتا اس سے بھی کم وقت لگے گا ایک منٹ لگ جائے گا تو پندرہ بیس منٹ اگر یہ آدمی روزانہ پڑھتا رہے مختلف چیزوں کو تو اس سے لگا اعلیٰ کا فضل ہوتا رہتا ہے اور حفاظت اس سے ہوتی رہتی ہے اور اسی طرح سورہ کہف ہفتے میں ایک بار پڑھ لے جمعے کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو سورہ کہف کو ایک بار پڑھ لیتا ہے یعنی جمعہ کے دن ارشاد فرمایا اگلے جمعے تک فرمایا اس کے لئے نور رہتا ہے اس کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا ایک روایت میں آتا ہے کہ جمعرات کی جمعرات کے بعد جب سورج ڈوب جائے تو اس وقت بھی پڑھے اور جمعے کے دن بھی پڑھے یعنی جمعہ کی رات کو اور پھر جمے کے دن کو بھی دو بار سورہ کاف پڑھنے کا ارشاد فرمایا ہے یہ دو بار پڑھنا اس اعتبار سے بھی صحیح ہے کہ اصل میں اس صورت میں دجال سے حفاظت تو دجل فریب جتنا یہاں ہے اتنا شاید دنیا میں کہیں نہیں کرتے کچھ ہیں کہتے کچھ ہیں دکھاتے کچھ ہیں اور, اور سمجھنے والا کچھ سمجھ کے دیکھ رہا ہوتا ہے اور حقیقت اس کی کچھ اور ہوتی پتہ نہیں چلتا کس کس طرح سے دھوکہ اور جھوٹ اور فریب بادشاہ ہے نا فریب دینے کا تو سچ گم ہو گیا ہے تو پھر انسان سورہ کہف کو پڑھتا رہے جمعے کے جمع رات جب سورج ڈوب جائے تب ایک بار پڑھ لے جمعے کے دن ایک بار پڑھ لے ان چیزوں سے حفاظت ہو جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کے پڑھنے کا حکم دیا ہے اسی طرح حدیث میں آیا ہے کہ تم سونے سے پہلے سو مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو یہ چیز جادو کو ختم کر دیتی ہے لیکن سو مرتبہ سورہ اخلاص کے پڑھنے میں گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ تو لگ جاتا ہے مگر حدیث میں صحیح طور پر آیا ہے کہ آدمی اسے پڑھتا رہے تو رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو موت کے بعد کہیں گے کہ تو میرے دائیں ہاتھ پہ جو جنت ہے اس میں چلا جا تو مراد یہ ہے کہ اللہ تو دونوں ہی ہاتھ دائیں مطلب یہ کہ بڑی آسانی سے جنت میں اسے بھیج دیا جائے گا اگر اس میں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے تو یہ چیزیں ان سے جادو سے حفاظت ہوتی رہتی اچھا آگے چلتے ہیں